اور ان پر کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیرولیا اس عزابنی جس کی ہنس بناتی تھے